اور ہم سفر امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہوا کہ میں اور آپ اس وقت ایک ایسی فکر کو لے کر مجتمع ہوئے ہیں کہ ان مجالس پہ اللہ رب العزت بھی فخر فرماتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی فخر فرماتے ہیں یہ دین کی مجالس ہیں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی مجالس ہیں ان مجالس میں ہم اپنے دلوں میں یہ عدم لیے بیٹھے ہیں کہ خدا کی قسم دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہم یہ تہیا کر چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے حکم کے علاوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ اب اس دنیا میں نہ کسی کا حکم چلنے دیں گے نہ کسی کا طریقہ چلنے دیں گے اور اس کے لیے ہم امت مسلمہ کی عظیم جماعت جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم پر اسیر ہند حضرت مولانا محمد مسعود اظہر دامد برکاتہم کی قیادت میں اکٹھے ہو کر دنیائے کفر کو یہ پیغام سنانا چاہتے ہیں اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم نے ہمارے سیروں سے جذبۂ جہاد کو خرچا تھا تم نے ہمارے دلوں سے اللہ رب العزت کی عظمت کو چھیننا چاہا تھا لیکن الحمد امت کی مائیں بھی جاگ چکی ہیں امت کے جوان بھی جاگ چکے ہیں امت کے بوڑھے بھی جاگ چکے ہیں امت کا بچہ بھی جاگ چکا ہے اب ہر طرف سے انشاءاللہ صدا اللہ آئے گی العظمت اللہ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے تو میرے دوستو انشاءاللہ اللہ بیان تو مربی المجاہدین حضرت مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب شہم اعمت برا برکاتہم کا ہوگا اس سے قبل ان کے آنے تک میں آپ حضرات سے کچھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ اللہ جیسے ہی وہ آئیں گے تو بلا تاخیر پھر انشاءاللہ ان کا بیان شروع ہو جائے گا تو دوستو جیسے کہ میں نے پہلے آپ حضرات سے گزارش کی کہ یہ وہ مجالس ہیں جن میں اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں تو انسان کے دل کے اندر جب کسی چیز کی اہمیت بیٹھتی ہے کسی چیز کو کرنے کے لیے مزید جانفشانی فشانی کے ساتھ مزید ہمت اور ضرورت کے ساتھ اس کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ہمارے کام کی اہمیت تو الحمد ہمارے دلوں میں ہے لیکن اکثر ساتھیوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جمرات کے علاج سے ہمارے ساتھیوں کے جوڑ سے ہمیں کیا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ صرف وہاں جا کر بیٹھتے ہیں بیان سنتے ہیں ایک عالم صاحب بیان کر دیتے ہیں ہم اٹھ کے آ جاتے ہیں نہ میرے دوستوں نہیں مسلمان کی فکر میں اللہ رب العزت نے وہ اثر رکھا ہے جو کفر کے عمل میں نہیں رکھا اور اسی وجہ سے مسلمان جب اللہ کے دین کی فکر لے کر اکٹھا ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر اس مجلس میں ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے تذکرے ہوتے ہیں اللہ کے غضب سے ڈرا جاتا ہے تو فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں اپنے دلوں کے اندر ان مجالس کی اہمیت کو جاگر کیجئے اور پھر سے قرون اولا کے مجاہدوں کی طرح اپنے آپ کو نظریاتی طور پر تیار کر کے اس میدان میں کود پڑیے پھر انشاءاللہ اللہ دیکھیے دنیا کا کوئی باطل آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا تو میرے دوستو یہ وہ مجالس ہیں کہ جب ایسی مجالس ہوتی ہیں پھر ان مجالس کو جب ختم کیا جاتا ہے تو فرشتے آسمانوں کا رخ کرتے ہیں اللہ رب العزت فرشتوں سے سوال کرتے ہیں بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے فرشتے جواب دیتے ہیں باری تعالی آپ علیم وم بداط ہیں دلوں کے بھید جانتے ہیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس حالت میں تھے تو میرے دوستو اللہ رب العزت اظہار فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں یہ بتاؤ میرے بندوں کو آج تم نے لسبیلا چوک میں مکان نمبر چار سو گیارہ میں کس حال میں چھوڑا تو فرشتے جواب دیتے ہیں حدیث میں ہے ذکر کے الفاظ کہ جب ذکر کی کوئی مجالس اچتی تو ذکر سے یہ آپ ساتھیوں کے ذہن مشغال ہوگا کہ مولانا حدیثوں کو ادھر سے ادھر فٹ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے آپ کسی بھی محدث سے کسی بھی فقیر سے پوچھ لیجئے کہ ذکر کا کیا مطلب ہے اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کی عظمت دل میں ہو اللہ رب العزت کا خوف دل میں ہو اور اس کی نعمتوں کی امید لگائے انسان جس مجلس میں بیٹھے وہ ذکر کی مجالس ہیں ضروری نہیں کہ ایک پیر صاحب آپ بیٹھے تصویلی ہو وہ اللہ اللہ کی گربے لگائے اور آپ پیچھے اللہ اللہ کی گردان لگائے صرف وہ اللہ کا ذکر نہیں بلکہ ہر وہ مجلس جہاں پر دین کو بلند کرنے کی دین کو غالب کرنے کی دین کو پھیلانے کی باتیں ہوں اللہ کی رقص امیدی لگائی جائے اللہ کے غذب سے ڈرا جائے وہ ذکر کی مجالس ہیں ساتھی وہی ذرا نارے لگا کر سب کو سمجھتے ہیں نارا تکبیر آج... نار تکبیر سبھی لونا سبھی لونا سری پونا سری پونا تو میرے محترم دوستوں میں اپنی بات ختم کر کے حضرت مفتی صاحب کو دعوت دوں گا انشاءاللہ تو فرشتوں سے جب اللہ بول کے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تو فرشتے جواب دیتے ہیں باری تعالیٰ وہ اس حال میں تھے کہ تیرے دین کو پھیلانے کی پوری دنیا میں باتیں کر رہے تھے تیری رحمت کی امید لگائے بیٹھے تھے تیرے غلط سے ڈر رہے تھے تیرے دین کی عظمت کی گفتگو سن رہے تھے تو میرے دوستو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں کبھی عزتی و جلالی فرشتوں گواہ رہنا مجھے میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میں نے ساری مجلس والوں کو بخش دیا تو خود اندازہ لگاؤ میرے دوستوں ابھی ہم نے یہاں بیٹھ کر دین کی فکر کی اللہ کا ذکر اس انداز میں کیا کہ اللہ کے دین کو لے کر پوری دنیا میں غالب کرنے کی نکلیں گے اللہ کے دین کو ساری دنیا میں نافذ کریں گے قرآن کے احکامات کو ساری دنیا میں غالب کریں گے اللہ نے بخش اس کے فیصلے کر دیے خود سوچو جب یہ آزاد کٹیں گے جب جسم یہ بکھرے گا جب لہو گرے گا جب ہر پترے سے آواز آئے گی کہ اس دنیا میں لا الہ اللہ کی حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانیں گے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ کسی کا طریقہ نہیں مانیں گے جب اس بات کے لیے اور آپ کے آزار کٹیں گے آنکھیں شہید ہوں گی جسم معذور ہوں گے جسموں کے ٹکڑے ہوں گے جب لوگ بڑا صرف اللہ کے لیے تو مجھے بتلائیے کیا دین اس دنیا میں غالب نہیں ہوگا تو میرے دوستوں بس اسی بات کو دلوں میں بٹھا کر منزل کے راستے پر چل پڑو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب منزل آپ کے قدم چومے گی اب وہ باتیں نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارے بچے اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھیں گے نہیں ان شاء اللہ سننا ان اللہ میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اسلام پوری دنیا میں غالب ہوتا نظر آئے گا تو میں آپ حضرات سے انشاءاللہ پھر گفتگو ہوتی رہے گی حضرت مولانا عبد الجبار صاحب دامت برکات ہوں ہمارے محسن اور مربی المجاہدین شیخ الحدیث جامعہ علوم الاسلامی علامہ بن نوری ٹاؤن حضرت مفتی محمد نظام الدین شامزی صاحب دامت برکات ہوں کشوی فرما ہیں ان کی موجودگی میں مجھے ہر یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم آپ حضرات کے سامنے زیادہ دیر تک گفتگو کروں اور ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر تک حائل رہوں اب میں بلا تاخیر مربی المجاہدین حضرت مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب شامزئی دامت برکاتہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں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 ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمد نعتوه ورسول ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا اليه باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رس رحو بالحدا دین الحق لیشرک میرے قابل احترام علماء اکرام اور عزیز مجاہدین ساتھیوں اور بچوں اللہ قبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو ایک مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا اور وہ مقصد خود قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ وہ ماں خلق الجنا ول انسا ارشاد فرمایا کہ میں نے جنات کو اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں یعنی جنات اور انسان ان کی تخلیق کا مقصد اور ان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور مکمل بندگی کریں یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی اور ہمیں پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندگی کا مقصد کیا ہے عبادت کے متعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں عام طور پر کچھ قصور ہیں اور وہ قصور یہ ہیں کہ ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز پڑھ لی تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب نماز پڑھنے سے اللہ سبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ سبارک و تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا ہوا کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نماز بھی پڑھ لی اور روزہ بھی رکھا حج کی ادائیگی بھی کی اور صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں زکوۃ بھی ادا کیا تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کی بندگی کی جتنے حدود تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا حق گویا ہم نے ادا کر لیا اور اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کی کوئی حد باقی نہیں یہ سوچ چاہے کوئی شخص اس کا اظہار کرے یا کوئی شخص اس کا اظہار نہ کرے لیکن یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں علماء کے ذہنوں میں عام مسلمانوں کے ذہنوں میں اس طریقے سے یہ سوچ راسخ ہے کہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ان چند عبادات میں ہیں اور جب ہم ان عبادات کو ادا کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا حق گویا ہم ادا کر چکے اس چیز کو آپ ایک دوسری دوسرے پہلو سے دیکھ لیں ہمارے اس معاشرے میں مسلمانوں کے معاشرے میں مثلا ایک آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا بے نمازی ہے لیکن وہی بے نمازی اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تو وہی بے نمازی اپنے قصور کا اعتراف کرے گا اپنے آپ کو گناہگار سمجھے گا کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان بے نمازی اپنے بے نمازی ہونے پر فخر کرتا ہو نہیں وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھے گا گناہگار سمجھے گا اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے ہیں ہمارے اس معاشرے میں کتنے مسلمان ہیں کہ جو روزے نہیں رکھ پاتے ہیں لیکن اگر آپ ان سے پوچھ لیں تو وہ مسلمان بھی کہ جو روزے نہیں رکھ پاتے وہ اپنے آپ کو قصور وار سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا قصور ہے اور ہم گناہ ہیں دوسرے لوگ بھی ان کو گناہگار سمجھتے ہیں اور وہ بھی خود اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل نہیں کیا اور وہ حکم یہ تھا کہ رمضان المبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دیے تھے اسی طریقے سے اس سے آگے بڑھ کر آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اگر کوئی ساحل استطاعت شخص زکات ادا نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے حد ادا نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ دیکھ لیں کہ قرآن کریم میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی فرضیت بیان فرمائی تھی قرآن کریم میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت بیان فرمائی تھی جہاں پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی فرضیت اور زکوۃ کی فرضیت بیان فرمائی تھی وہیں پر قرآ کریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جی بیان فرمایا تھا کہ فرمایا کہ اسار کو سار کا تو فخت اڑ آئی بھی ہما جزا ام دماغ کا سزا نکالم اللہ فرمایا کہ چور مرد ہو یا چور عورت ہو جب ان سے چوری کا ارتقاب ہو اور کس گنا کا ارتقاب یہ کر بیٹھے مخصوص مقدار کی چوری ہے جو فہاں نے بیان فرمائی کہ اتنی مقدار کی چوری کر لیں خود اس کا اعتراض کر لے یا یہ گواہوں کے ذریعے سے ان پر چوری کا ثبوت ہو تو اب قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ فخویما امر کثیرہ ہے مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم ان کا ہاتھ کاٹ دو اور یہ ہاتھ کاٹنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہبرت ہے اور سزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے میں آپ کا ذہن اس طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس امر کے ذریعے سے اقیم الصلاح کہہ کر نماز فرض کی تھی جس امر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الزکا کہہ کر زکات فرض کی تھی جس امر کے ذریعے سے کتبہ علیکم کو کہہ کر روزے فرض کیے تھے اسی طریقے سے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے امر ہے فخت آئیڈیا ہوما لیکن میں یہی بات عرض کر رہا تھا کہ اب آپ دیکھیے نماز نہ پڑھنے والا تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے روزہ نہ رکھنے والا تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے حج کی ادائیگی نہ کرنے والا تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے لیکن امت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فیلے کو اجتماعی طور پر امت نے ہوا کے ترک کر دیا ہے اور کتنا عرصہ گزرا سینکڑوں سال گزر گئے دنیا میں اس وقت اسلامی ممالک مسلمان ممالک اسلامی ممالک کی تعداد پچاس سے زیادہ ہے لیکن شاید دنیا میں کسی حد تک سعودی عرب میں اور امارت اسلامی افغانستان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر کہیں بھی عمل نہیں ہو رہا ہے لیکن عمل نہ ہونا یہ ایک بات ہے میں جس بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے دل میں اس بات پر ندامت نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اپنے آپ کو کس وجہ سے گناہ بھی نہیں سمجھتے نماز نہ پڑھنے والا تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے اس لیے کہ اس کے ذہن میں ہے کہ اللہ کی بندگی صرف اتنی ہے اگر وہ یہ سمجھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ احکام جو قرآن کریم میں نماز روزے کے علاوہ ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا حصہ ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا جز ہے تو اب ان احکام کے ترک پر بھی ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے گناہگار سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھ رہے ہیں یہ وہ قصور ہے بندگی میں یا بندگی کے مفہوم سمجھنے میں وہ کمی اور کمزوری ہے جو کوتا ہے جو ہم سے واقع ہو رہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالہ کی بندگی